اللہ جل جلالہ صورت التوبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں فرماتے ہیں یا خوانصحب القفر ایمان والو اگر آپ کے آبا اجداد باپ دادا اور آپ کے بھائی کفر کو ایمان پر ترجیح دیں تو آپ انہیں اپنا دوست نہ بنائیں بات سمجھ معا رہی ہے پاکستانی ہونے کی بات یہاں نہیں ہو رہی بلکہ اپنے آبا و اجداد اپنے باپ دادا کو بھی چھوڑ دیں اپنے بیٹوں کو بھائیوں کو بھی چھوڑ دیں اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دینے لگیں اگر وہ شریعت اسلامیہ کے قانون پر آئین کو مقدم جاننے لگیں بات صاف ہے اور واضح ہے اور الحمد پیغام پاکستان کے عنوان سے جو اعتراضات ہمارے جہاد پر ہوئے ہیں ان سب کے جوابات ہمارے دوست محترم اور انتہائی عزیز ہیں میرے لیے وہ شیخ خالد حقانی حفظہ اللہ تعالی صلی اللہ تعالی میں ان کے لیے بہت دعائے کرتا ہوں بہت ہی قوی اور علمی انداز میں انہوں نے جوابات دیے ہیں ٹیلی میں ان کا بھی چینل موجود ہے میں ساتھیوں کو اس چینل کی طرف متوجہ کرتا ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جہاد کو کتاب و سنت کی روشنی میں آگے بڑھائیں اور الحمد ہمارے پاس علماء موجود ہیں جو کہ خود انہی مدارس کے پڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم فارن میڈ ہیں باہر سے بنے ہوئے لوگ ہیں نہیں الحمدللہ انہی انہیں استاذوں کے سامنے بیٹھ کر ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اور اللہ جل جلال کی عطا فرمائی ہوئی ہدایت کی بنیاد پر الحمد اس جہاد میں مصروف ہیں اور رہیں گے مصروف انشاءاللہ شاء اللہ و میتم کم والمون اور جو تم میں سے باوجود کفر کو ترجیح دینے کے باوجود شریعت اسلامیہ پر آئین کو ترجیح دینے کے ان کو دوست بنائے فعلۂ کہ والمون تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں حد سے گزرنے والے ہیں کلینکان اباؤکم و ابنا اخوان ازواجوں اللہ تعالیٰ نے یہاں آٹھ باتیں بیان کی ہیں کہ اگر تمہارے آبا و اجداد تمہارے بال بچے اور تمہارے بھائی بندے و ازوا اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں وہ تجارتن تقشو دہا اور وہ تجارت جس کی ساتھ بازاری سے اور خراب ہونے سے تم ڈرتے ہو وہ مساق نردو نہا اور وہ گھر وہ کوٹیاں اور وہ بنگلے جو تمہیں پسند ہیں یہ آٹھوں کی آٹھوں چیزیں احب علیہ اللہ و رسول و جہاد انفی سے بیلی اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ جہاد سے زیادہ پسند ہو فتح تو انتظار کرو انتظار کرو حتیہ عتی اللہ بمری حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے حتیٰ کہ قیامت آ جائے اور دنیا میں جو عذاب ہے یہ بھی قیامت ہی ہے یعنی اگر کسی شخص کے دل میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبت ان آٹھ چیزوں کی غالب ہو تو اسے اللہ تعالی کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے واللہ لا یہ القوم قوم اور اللہ تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے اس لیے ہمیں میرے بھائیوں میری بہنوں درس کے آخر میں یہ بات بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی کی مکمل صوفی صداعت کرنی چاہیے گناہوں سے بچنا چاہیے گناہوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہدایت کی راہ سے جو ہے دور کر دے گا اور جو ہدایت کی راہ سے دور ہو گیا اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے دیکھیے یہ جو جان ہے نا یہ فانی چیز ہے لیکن ایمان جو ہے یہ اگر ایک بار چلی گئی دوبارہ آنے کی نہیں جان چلی جائے گی دوبارہ آپ زندہ کیے جائیں گے ہم سب زندہ کیے جائیں گے لیکن ایمان کی نعمت جب ایک بار آپ کے ہاتھ سے نکل جائے نا تو دوبارہ آپ کو یہ نصیب نہیں ہو سکتی اس لیے جان و مال سے گزر جائیں ایمان سے نہ گزریں کفار کی خدمت کرنے والے ایجنٹوں کفار کی خدمت میں شب و روز کو ایک کرنے والے حکمرانوں ان سب سے توبہ اور برات کا اعلان کیجیے کیا ملے گا تمہیں دنیا کی چند فانی چیزوں کے لیے ان حکمرانوں کی تعریف کرنا ان حکمرانوں کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے قلعے میں لانا اللہ ثخر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ استغفر بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑی جہالت ہے بہت بڑی سرکشی اور گمراہی ہے اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال احوال اقوال افعال سب کو درست فرما کر اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اللہ تعالی تمام مریضوں کو شفاورت اور اللہ تعالیٰ تمام ضرورت مندوں کی حاجات کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرمائے وصی اللہ تعالی علیہ خلقی محمد آلہ اجمعین اللہم بحمدك اشہدو الہ الا انت سبحان کشد الیک والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ